خود عل اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ بادشاہ ہے قدوس ہے کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے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 <تصفيق> <تصفيق> أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد <تصفيق> أن لا محمد ورسوله شیتانسم اللہ الحمد للہ ہر بلین نب دوست رستقی المستقیم تو دینا منت علیہم ول تھیسا دیکھو نل بلو نمل مہاجری نل سارے الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ هُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجري, جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدین قالدین ددا ذالکل فوض الفظین اور مہاجرین اور انصار میں سے سب لے جانے والے اولین اور وہ لوگ جنہوں نے حسنِ عمل کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں وہ ہمیشہ ان رہنے والے ہیں یہ بہت عظیم کامیابی ہے عیسائیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ہے جو سب کو لے جانے والے ہیں جو روحانی مرتبے میں سب سے اوپر ہے اور اپنے ایمان کے معیاروں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق اعمال بجا لانے والوں میں باقی سب کو پیچھے چھوڑنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے اور دوسروں کے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے اپنی مثالیں بطور نمونہ چھوڑ گئے تاکہ دوسرے ان کے نمونوں کی تقلید کریں پس اللہ تعالی نے یہاں صحابہ کو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بنایا ہے اور اعلان فرمایا کہ اللہ تعالی ان کے ایمان کے معیار اور ان اعمال سے راضی ہوا جو وہ وجہ لاتے رہے اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو اپنی زندگی, زندگی کا مقصد بنایا ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل رہے بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی ان نمونوں پر چلتے رہیں گے ایمان اخلاص وفا اور امال امالِ سال یا بجار آتے رہیں گے خدا تعالیٰ کے انعامات کی, کی حاصل کرنے والے بنتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بلند مقام کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہوئے ان کی پیروی کو ہدایت پانے کا ذریعہ بنایا ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد تیرے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے صحابہ کا میرے نزدیک ایسا مرتبہ ہے جیسے ایسے آسمان میں ستارے ہیں بعض بعض سے روشن تر ہیں لیکن نور ہر ایک میں موجود بس جس نے تیرے کسی صحابی کی پیروی کی میرے نزدیک وہ ہدایت یافتہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہدایت یافتہ ہوگا حضرت عمر ریضان انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی بھی تم ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے <تصفح> پا جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے. ہر ایک سے قمارے لیے لے ہے صحابہ کے مقام و مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کی ان سے راضی ہونے اور اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سے ان کا راضی ہونے کا ذکر فرماتے ہوئے ایک جگہ وسیمۃسلات والسلام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں وہ صف دکھایا ہے کہ انہیں رضی اللہ عنہ وہ رضو عنو کی آواز آ گئی. یہ اعلیٰ درجے کا مقام ہے جو صحابہ کو حاصل ہوا یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اس مقام کی خوبیاں اور کمالات الفاظ میں الفاظ میں ادا نہیں ہو سکتے کیا خوبیاں اور کتنے کمالات ہیں اس کے الفاظ ان کے احاطہ کرنے سے کہ قابل نہیں ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا شخص کا کام نہیں بلکہ یہ توکّل تو تبّل تو رضا و تسلیم کا اعلیٰ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کو کسی قسم کا شکوہ شکایت اپنے مولا سے نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے راضی ہونا یہ ہے یہ ہونا موقف ہے بندے کے کمال صدق کو وفاداری اور اعلیٰ درجے کی پاکیزگی اور تہارت اور کمال اطاعت پر <تصفح> فرمایا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے معرفت اور سلوک کے تمام مدارج طے کر لیے تھے پھر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل کو پاک کرو کہ مولا کریم تم سے راضی ہو جائے ہم نصیحت فرماتے ہیں اور تم اس سے راضی ہو جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ سے کبھی کسی قسم کا شکبہ نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کے لیے اپنے صدق سچائی اور وفاداری کو بھی کمال تک پہنچانا ہے اپنے پاکیزگی کے درجے کو بھی اعلیٰ معیار تک پہنچانا ہے تہارت کو بھی اعلیٰ معیار تک لے کے جانا ہے اور اطاعت کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے فرمایا کہ اور تم اس سے مولا کریم تم سے راضی ہو جائے یہ باتیں ہوں گی تم مولا کریم راضی ہوگا اور تم اسے راضی ہو جاؤ پھر وہ تمہارے جسم میں تمہاری باتوں میں برکت رکھ دے گا جب یہ مقام حاصل ہو جائے پھر برکت حاصل ہوتی ہے پر صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا قربان ان کے اگر آپ اس کے اخلافات کہیں نظر بھی آتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں قابل تقریر اور روشن ستارے کا نام ہی دیا ہے یہی بتایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے صحابہ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں جان فرماتے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کام لینا انہیں و تشنی کا نشانہ نہ بنانا جو شخص ان سے محبت کرے گا تو وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے کرے گا اور جو شخص ان سے بخز رکھے گا وہ دراصل مجھ سے کی وجہ سے ان سے بکز رکھے گا جو شخص ان کو دکھ دے گا اس نے مجھ کو دکھ دیا اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ تعالیٰ کو دکھ دیا اور جس نے اللہ کو دکھ دیا اور ناراض کیا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی گرفت میں ہے پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے صحاب کو برا بھلا مت کہنا مختلف فرقے ہمارے مسلمانوں میں جو ہیں ایک دوسرے پہ جب الزام لگاتے ہیں خاص طور پہ شیعہ تو بہت زیادہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں فرمایا کہ برا بھلا مت کہنا ان کے کسی اقدام پر تنقید نہ کرنا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خراط کرو تو بھی تمہیں اتنا ثواب و اجر نہیں ملے گا جتنا انہیں ایک مد یا اس کے نصف کے برابر خرچ کرنے پر ملا تھا پس یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو وہ یہ کہ کسی کے خلاف کوئی بات کی جائے یا کسی بارے میں بھی ذہن میں خیال آئے کسی کے مرتبہ کو ہم اپنے ہوئے اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق پرکھنے کی کوشش کریں یہ غلط طریقہ ہے ہمیں حضرت وسیم علیہ السلط صحابہ کے مقام و مرتبہ کا مزید ادراک دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انصافاً دیکھا جائے کہ ہمارے حادی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے خدا اور رسول کے لیے کیا کیا جان کی جلا وطن ہوئے ظلم اٹھائے طرح طرح کے مسائل برداشت کیے جانیں دیں لیکن صدق و وفا کے ساتھ قدم مارتے ہی گئے پس وہ کیا بات تھی کہ جس نے انہیں ایسا جان بنا دیا وہ سچی الہی محبت کا جوش تھا جس کی شعا ان کے دل میں پڑ چکی تھی اس لیے خواہ کسی نبی کے ساتھ مقابلہ کر لیا جاوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تزکیہ نفس اپنے پیراؤں کو دنیا سے متنفر کرا دینا شجاعت کے ساتھ صداقت کے لیے خون بہا دینا اس کی نظیر کہیں نہ مل سکے گی فرماتے ہیں کہ مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے اور ان میں جو باہمی الفت و محبت تھی اس کا نقشہ دو فکروں میں بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ وہ اللہف بینا کو لوبہ لا آن ما معلر جمیم الفطم یعنی جو تالیف ان میں ہے وہ ہرگز پیدا نہ ہوتی خاص سونے کا پہاڑ بھی دیا جاتا آپ فرماتے ہیں کہ اب ایک اور جماعت وسیح مود کی ہے جس نے اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرنا ہے صحابہ کی تو وہ پاک جماعت تھی جس کی تعریف میں قرآن شریف بھرا پڑا کیا آپ لوگ آپ ہیں کہ آپ لوگ ایسے ہیں جب خدا کہتا ہے کہ حضر مسیح،, مسیح کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کے دوش بدوش ہوں گے صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا مال اپنا وطن رائے حق میں دے دیا اور سب کچھ چھوڑ دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اکثر سنا ہوگا ایک دفعہ جب رائے خدا میں مال دینے کا حکم ہوا تو گھر کا کل رساسل لے آئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ, کیا؟ کہ گھر میں کیا چھوڑ آئے تو فرمایا کہ خدا اور رسول کو گھر میں چھوڑایا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ رئیس سے مکہ ہو اور کمبل پوش ہو آپ خود کا مقام رئیستے مکے کے مسلمان ہو گئے تو کمبل پوش ہو گئے وربا کا لباس پہنے یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ تو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے ان کے لیے تو یہی لکھا ہے کہ سیفوں یعنی تلواروں کے نیچے بہشت ہے لیکن ہمارے لیے تو اتنی سختی نہیں کیونکہ جزا الحرب ہمارے لیے آیا ہے یعنی مہدی کے وقت لڑائی نہیں ہوگی پھر صحابہ کے طریق زندگی کا نقشہ بیان کرتے ہوئے ہی فرماتے ہیں کہ دیکھو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ اجمعین کیا تنام پسند اور خرد و نوش کے دل تھے جو کفا... کفار پر غالب تھے صرف اسانیات چاہتے تھے اس لیے کفار پر غالب آ فرمایا نہیں یہ بات نہیں پہلی کتابوں میں بھی ان کی اس بتایا ہے کہ وہ قائم اللیل اور صائم الدہر ہوں گے ان کی راتیں ذکر اور فکر میں گزرتی تھیں اور ان کی زندگی کیسے بسر ہوتی تھی قرآن کریم کی ذیل کی آیا شریفہ ان کے طریقے زندگی کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھاتی کہ وہ من رباط الخیل تر ہی پونہ بھی ہے و اور یا یوہر لذینہ امن امن اسبر و صابر و اور سرحد پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو کہ خدا کے دشمن اور تمہارے دشمن اس تمہاری تیاری اور استعداد سے ڈرتے رہیں اے ممنوں صبر اور مساورت اور مرابت رکھنا صبر کرتے رہنا صبر دکھاؤ اور سفر کرو آپ فرماتے ہیں کہ ریبات کے معنی کیا ہے ربات ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر بندھ جاتے ہیں اللہ تعالی صحابہ کو آدا کے مقابلے کے لیے مستعید رہنے کا حکم دیتا ہے اس ربات کے لفظ انہیں پوری اور سچی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے ان کے سپر دو کام تھے ایک ظاہری دشمنوں کا مقابلہ اور دوسرا روحانی مقابلہ روحانی مقابلے کے لیے بھی رباط کا حکم ہے سچی تیاری کرتے رہو رو کر رمایہ اور رباط لغ لغت میں نفس اور انسانی دل کو بھی کہتے ہیں اور یہ ایک لطیف بات ہے کہ گھوڑے وہی کام کرتے ہیں جو سیدھائے ہوئے اور تعلیم یافتہ ہوں آپ فرماتے ہیں کہ آج کل گھوڑوں کی تعلیم و تربیت کا اسی انداز پر لحاظ رکھا جاتا ہے اور اسی طرح ان کو سدھایا اور سکھایا جاتا ہے جس طرح بچوں کو سکولوں میں خاص احتیاط اور اہتمام سے تعلیم دی جاتی ہے اگر ان کو تعلیم نہ دی جائے تو سدھائے نہ جائیں تو بالکل نکمے ہو جائیں اور بجائے مفید ہونے کے خوفناک اور مدر ثابت ہوں بس اسی طرح نفس کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے اس کے کو بھی قابو کرنے کی ضرورت ہے اس کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے بس رباعت اسی وقت ہوگا جب انسان ایک مومن علمی اور عملی طور پر ترقی کی کوشش کرے اور اپنے نفس کو بھی لگام دیتا رہے صحابہ کیسے نمونے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ کسی کے نتیجے میں ان پیدا ہوئے اس کے بعد نمونے پیش کرتا ہوں ایک تو ہم نے حضرت بکر صدیق الطاعن ہو کا نمونہ حضرت وسیم علیہ السلام کے اقتباس میں دیکھا کہ اپنے گھر کا کل سامان دینی دروض کے وقت لے کر حاضر ہو گئے آپ کے انکسار اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ایک واقعہ سمے ایک دفعہ حضو بکر کی حضرت عمر کے ساتھ تکرار ہو گئی لمبی بحث ہو گئی جو ناراضگی تک آوازیں اونچی ہو گئی ہوں گی ان کی اس کے بعد بعد میں جو ختم ہو گئی بات حضرت عمر حضرت بکر حضرت عمر کے پاس گئے اور معذرت کی کہ زیادہ تکرار میں شاید زیادہ کچھ اونچی آواز ہو, ہو گئی ہوگئی سخت الفاظ ہو گئے ہوں گے معذرت کی لیکن انہوں نے معاف کرنے سے حضرت عمر نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اس پر حضرت کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں اس کی معافی کے لیے حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تھوڑی دیر بعد ہی حضرت عمر کو بھی احساس نظامت ہوا شرمندگی ہوئی احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی تھی اور وہ بھی حضرت عمر کے گھر گئے کہ ان سے معذرت کریں وہاں دیکھا تو گھر میں نہیں تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عمر بھی انہیں دیکھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ناراضگی سے سرخ ہو گیا یہ دیکھ کر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا ناراضگی ہے حضرت عمر پہ حضرت حبوب بکر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ غلطی میری تھی آپ عمر کو معاف کر دے. یہ تھا آپ کو انکسار اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور پھر حضرت عمر بھی شرمندہ تھے اور ہم معافی مانگنے آئے تھے دونوں طرف سے شرمندگی تھی یہ وہ پاک معاشرہ تھا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور اس میں رہنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مرد بنے حضرت عمر کی آئی جی کا ایک واقعہ کا ذکر یوں ملتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ حضرت عبو بکر سے بہتر ہیں اس پر حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا کہ خدا کی قسم حضرت ابوبکر کی ایک رات اور ایک دن ہی عمر اور اس کی اولاد کی پوری زندگی سے بہتر فرمایا کہ میں تمہیں اس رات اور دن کا حال سناؤں پوچھنے والے کہنے پر کہ ہاں جی فرمایا آپ نے فرمایا کہ ان کی رات تو وہ تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے رات کو جانا پڑا اور حضرت اوب کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا اور ان کا دن وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور عرب نماز اور زکوٰۃ سے منکر ہو گئے اس وقت انہوں نے میرے مشورے کے برخلاف جہاد کا عزم کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں کامیاب کر کے ثابت فرمایا کہ وہ حق پر تھے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جلیل قدر صاحب بھی حضرت عثمان تھے جو خلیفہ ثالث بھی تھے آپ کی صلہ رحمی اور بہت سی خصوصیات کے ساتھ آپ کی زندگی میں بہت ساری خصوصیات بڑی نمایاں ہیں حست عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے جب مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا اور اس دینی دین کے لیے قربانیاں کرنے والے بہت تھے جب توسیع مسجد نبی کا معاملہ آیا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارد گرد کے جتنے مکانات ہیں ان کو مسجد میں شامل کر لیا جائے ظاہر مکانات لوگوں سے خریدنے تھے اس وقت حضرت عثمان نے آگے بڑھ کر یعنی فوری طور پر اپنے پیش کیا کہ میں خریدتا ہوں اور پندرہ ہزار درہم دے کر وہ جگہ خرید لی مسلمانوں کو پانی کی دقت کا سامنا ہوا ایک یہودی کا قوان تھا وہاں سے پانی لینے میں دقت تھی تو آپ نے یہودی سے منہ مانگی قیمت پر وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام فرمایا یہ ہمدردی خلق تھی ان کی پھر حضرت علی رضیان ہوئے ہیں امیر معاویہ نے کسی سے حضرت علی کے اور بیان کرنے کے لیے کہا اس نے کہا آپ سن لیں گے جب میں بیان کروں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیان کرو ظاہر ہے جب ہم جانتے ہیں کہ ان کی مخالفت چلتی رہی اس نے کہا کہ اگر ضرور سننا ہے تو سنیں کہ وہ بلند حوصلہ اور مضبوط قبا کے مالک تھے فیصلہ کن بات کہتے اور عدل سے فیصلہ کرتے ان کی جانب سے علم کا چشمہ پھوٹتا اور حکمت ان کی ہر طرف سے ٹپکتی دنیا اور اس کی رونقوں سے بحشت محسوس کرتے اور رات اور اس کی تنہائی سے انس رکھتے یعنی راتوں کی عبادت ان کی ان کی پسندیدہ چیزیں تھیں بجائے دنیا داری عمل و کی کہنے لگا کہ بہت رونے والے لمبا غور کرنے والے تھے وہ ہم میں ہماری طرح رہتے تھے بڑی سادہ زندگی تھی کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہم ان کے ساتھ محبت و قرب کے تعلق کے باوجود ان کے روب کی وجہ سے بات کرنے سے رکتے تھے بات نہیں کر سکتے تھے کھل کے وہ دیندار لوگوں کی عزت کرتے اور مساکین کو اپنے پاس جگہ دیتے طاقتور کو اس کے باطل موقف میں تما کا موقع نہ دیتے اگر کوئی طاقتور ہے جھوٹا موقف اختیار کیا ہے لالچ ہے اس میں لالچ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کا موقع نہ اس کو دیتے پکڑ لیتے وہیں اور کمزور آپ کے عدل سے مایوس نہ ہوتا یہ تھی خصوصیات حضرت علی کی میر معاویہ بھی یہ سن کر میں کہ تم سچ کے اور رو پڑے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف قربانی کرنے میں آپ کا بڑا مقام تھا مالی قربانی میں بڑے مالدار تاجر تھے دولت کی بڑی فراوانی تھی ایک دفعہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص نے خانہ کعبہ کہ تو آف کرتے ہوئے کسی کی آواز سنی جو یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رکھنا جب دیکھا کہ کون ہے وہ شخص تو وہ عبد الرحمٰن بن آف تھے ایک دفعہ ان کا ایک تجارتی قافلہ مدینے آیا تو اس میں سات سو اونٹوں پر گندم آٹا اور دوسرا سامان لا ہوا تھا مدینے میں اتنے بڑے قافلے کے چرچے ہو رہے تھے کہ اتنا بڑا قافلہ آیا یہ خبر حضرت عائشہ رضالانہ تک بھی پہنچی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد عبدالرحمٰن جنتی ہیں اس عبد الرحمان کو یہ اطلاع ہوئی تو حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کہ آپ کو گواہ کر کے یہ لدا ہوا کافلہ یہ سات سو اونٹوں کافلا جو ہے لدا ہوا پورے سامان سے اونٹوں سمیت خدا کی راہ میں وقف کرتا ہوں حضرت کے مقام کا اندازہ اس پاس سے لگائیں کہ ایک دفعہ حضرت خالد کی تکرار حضرت عبدالرحمن سے ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو تم میں سے اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو عبدالرحمٰن بن عوف کی اس صبح یا شام کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو اس نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر کے گزارے ایک صحابی تھے سعد بن وکاس ان کے ایمان کا واقعہ اسلام قبول کرنے کے بعد یوں بیان ہوتا ہے وہ خود کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری والدہ نے کہا کہ تم نے نیا دین کیا اختیار کر لیا تو میں حال یہ دین چھوڑنا پڑے گا ورنہ میں تو ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی بھو کرتال جہاں تک کہ مر جاؤں گی اور نتیجہ کیا ہوگا لوگ تمہیں کہیں گے کہ ماں کا قتل کر دیا تمہیں تانا دیں گے ماں کے قاتل کا کہتے ہیں کہ میں نے کہا ماں ایسا ہر غز نہ کرنا کیونکہ میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا مگر وہ نہ مانی اور تین دن اور راتیں گزر گئیں انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا بھوک سے نڈھال تھیں کہتے ہیں تب میں نے کہا ان کو جا کر کہ خدا کی کسم آپ کی ہزار جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکلیں تو تب بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا جب انہوں نے بیٹے کا یہ عزم دیکھا تو کھانا نہ شروع کرتی <تصفح> ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے والدین کی باتیں مانو ان کی خدمت کرو لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے جہاں اللہ کا معاملہ آئے وہاں بہرحال تم نے اللہ کی بات سننی ہے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور پیرا دینے کا بھی موقع ملا حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو کچھ بعض دنوں میں کچھ یا ان دنوں میں کچھ خراب حالات تھے اس کی وجہ سے اب رات آرام کی نیند سو نہ سکے ایک رات آپ نے فرمایا کئی راتیں اس طرح گزر گئیں ایک رات آپ نے فرمایا کہ رات خدا کا کوئی بندہ پہرا پہرا دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا خطرہ جو تھا وہ نہ ہو اور میں آرام سے کچھ آرام کر لوں تھوڑی دیر جو بھی معمولی آرام کیا کرتے تھے آپ تو کہتی ہیں جب یہ بات کر ہی رہے تھے تو اچانک ہتھیاروں کی آواز سنائی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جواب دیا میں سعد ہوں آپ نے پوچھا کیسے آئے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی حفاظت کے بارے میں خطرہ پیدا ہوا اس لیے پہرہ دینے آیا ہوں چانچے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات آرام سے سوئے اور انہیں دعائیں دی ایک صحابی تھے حضرت زبیر بن العوام ان میں خشیت الہی بہت تھی آپ کے بیٹے نے اللہ تعالی خوف پڑھا تھا کہ کوئی میں ایسی غلط بات نہ کروں جس پہ اللہ تعالی كی پكڑ میں آ جاؤں آپ کے بیٹے نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ دوسرے صحابہ کی طرح احادیث کثر سے بیان نہیں کرتے کہنے لگے کہ جب سے اسلام لایا ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہا ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ڈرتا ہوں ساتھ ساتھ رہا ہوں بہت باتیں سنی ہیں بہت حوالے ہیں میرے پاس بہت روایات ہیں لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ڈرتا ہوں کہ جس نے میری طرف غلط بات منصوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کہیں وہ ایسی بات نہ ہو جائے جس کو میں سمجھا ہوں اور غلط نکل جائے اور اس اس وجہ سے میں بہت ہوں آپ شجاعت اور مردانگی بھی آپ میں بہت زیادہ تھی اتنی تھی کہ جب اسکندریا کے محاصرہ لمبا ہو گیا تو آپ نے سیڑھی لگا کر قلعہ کی فصیل پر چڑھنا چاہا ساتھیوں نے کہا کہ قلعے میں سخت تعاون پھیلا ہوئے ہے آپ نے کوئی فرق نہیں ہم بھی تان, تان اور تعاون کے لیے ہی اور آپ نے بات نہیں مانی اور قلعے کی دیوار پر چڑھ گئے بہت مالدار تھے جو مال آتا اس کا اکثر حصہ خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے پھر ایک صاحبی کا ذکر ملتا ہے ان کا نام طلا بن عبید تھا آپ بھی امیر آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے ایک دفعہ اپنی جائیداد کا ایک حصہ سات لاکھ درہم میں حضرت عثمان کو فروخت کیا اور سب مال خود اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا مہمان نوازی بھی ان کا ایک خاص وصف تھا ایک دفعہ ایک قبیلہ کے تین مفلوک الحال افراد نے اسلام قبول کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ میں سے کون ان کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے حضرت اللہ نے بخوشی اس کی حامی بھر لی اور تینوں کو اپنے گھر لے گئے اور وہیں ٹھہرایا اور ان کی میزبانی کرتے رہے یہاں تک مستقل گھر کا فرد بنا لیا کہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ موت نے انہیں آپ سے جدا کیا حضرت تعلیٰ دوستی اور اخبت کا رشتہ بھی خوب نبھانے والے تھے حضرت کعب بن مالک انصاری کو جب غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے مکاتے کی سزا ہوئی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور وہ آضر رسول کی کے میں حاضر ہوئے تو حضرت اللہ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے ان کے استقبال کو آگے بڑھے اور مسافہ کر کے انہیں مبارکباد دی حضرت کعاب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ حضرت الحہ جیسا استقبال اور گرم جوشی کسی اور نے نہیں دکھائی ایک خوبی جو بیویوں سے تعلق رکھتی ہے خامدوں سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی آپ کے ایکلی بیان کرتی ہیں کہ حضرت اللہ ہنستے مسکراتے گھر واپس آتے گھر آتے بڑے کام تھے مصروف تھے سب کچھ تھا گھر آتے تو ایسی شکل بنا के نہیں آتے تھے گھر والے ڈر کے ایک طرف لگ جائیں ہونے میں گھنستے مسکراتے گھر واپس آتے اور خوش و خرم باہر جاتے گھر بھی گھر والوں کے ساتھ بھی ایک سلوک تھا بے شک خوش رہتے تھے اور یہ نہیں کہ گھر میں اور مو ڈر باہر اور رہا. کہتی ہیں کچھ طلب کرو تو بخل نہیں کرتے تھے مانگو دیتے تھے اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے تھے یعنی یہ نہیں ہے کہ مانگو تو بھی ملنا ہے بلکہ جو ضروریات ہوتی تھیں وہ دیکھتے بھی رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ میں کسی طرح گھر والوں کی ضروریات پوری کروں چار بیویاں تھیں چاروں بڑی خوش تھیں کہتی ہیں لیکی کرو تو شکر گزار ہوتے تھے اور غلطی کرو تو معاف کر دیتے تھے تو یہ وہ اصول ہیں جو گھروں کے سکون کا باعث بنتے ہیں جو میاں بیوی جی کے رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں بس یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے ایک صحابی عبید اللہ بن مسعود کی اطاعت خلافت کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے آپ کو حضمر نے اہل قہ کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر فرمایا اور اہل کوفہ کو لکھا کہ ان کی مدینہ میں بہت ضرورت ہے لیکن تمہاری خاطر میں قربانی کر کے تمہیں تمہاری تربیت کے لیے انہیں بھیج رہا ہوں تو یہ مقام تھا ان کا حضرت عثمان نے بھی ان کے اس مقام کو قائم رکھا بلکہ کوفے کا امیر مقرر کر دیا اور ساتھ قاضی اور بیت المال کا نظام بھی ان کے پاس تھا پھر بعض مسالے کی وجہ سے کوفے والوں کی شرارتیں بھی ہوتی ہیں تھیں اور مسائل پیدا ہوئے اس کی وجہ سے حضرت عثمان نے ان کو امارت سے ہٹا کر واپس مدینہ بلا لیا تو کوفہ والوں نے کہا کہ آپ واپس نہ جائیں اور یہیں رہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ خلیفہ وقت کی اطاعت مجھ واجب ہے اور میں ہرگز گوارہ نہیں کر سکتا کہ ان کی نافرمانی کر کے فتنے کا کوئی دروازہ کھولوں اور مدینہ واپس چلے گئے ان کے بارے میں ایک رابی نے کہا کہ میں کئی صحابہ کی مجالس میں بیٹھا ہوں مگر عبداللہ بن مسعود کی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے رغبت کی اپنی ہی شان تھی ظاہری طور پر بھی آپ بڑے نفاس پسند تھے دنیا سے بے رغبتی کے باوجود آپ کے ملازم نے کہا خادم نے غلام نے کہ بہترین قسم کا سفید لباس پہنتے اور اعلیٰ خوشبو لگاتے ان کے بارے میں حضرت اللہ کہتے ہیں کہ ان کی خوشبو ایسی ہوتی تھی اعلیٰ قسم کی کہ رات کے اندھیرے میں بھی خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں بس دنیاوی چیزوں کا استعمال بھی تھا لیکن دنیا سے رغبت نہیں تھی پھر بلال ہیں جو ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتے رہے لیکن خدائے واحد کا نعرہ ہی مشہور گایا سخت پتھروں اور گرم ریت پر اب گھسیٹا جاتا لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہے اور احت احاط ہی کا لا اللہ اور محمد رسول اللہ ہی کا پھر سات دن نواز جو انصاری تھے انہوں نے جنگ بدر والے دن انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار کی طرف سے جو آپ کی جو توقع تھی آپ کو اس پر پورا اتر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم برحق ہے اور ہم نے اس پر آپ سے اس پر پختہ عہد کیے کہ ہمیشہ آپ کی بات سن کر فوراً اطاعت کریں گے پس اے خدا کے رسول آپ کو جو ارادہ ہے اس کے مطابق آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ شاء آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے اگر آپ سمندر میں کود جانے کے لیے ہمیں ارشاد فرمائیں تو ہم اس میں کود جائیں گے اور ہم ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا اور ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے گھبراتے نہیں اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کرنا خوب جانتے ہیں ہمیں کامل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی بس آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں بس یہ لوگ تھے جنہوں نے پھر اپنے عہد پورے کیے اور اپنے نمونے قائم کیے اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوا یہ چند صاحبہ کے نمونے ہیں تاریخ ان کے نمونوں سے بھری پڑی ہے یہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں حضرت مسیم علیہ السلّت فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے اور ایسی کامیابی ایک خیالی عمر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں صحابہ کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو دیکھو انہوں نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا تو وہ سب وعدے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے پورے ہو گئے ابتداء میں مخالف ہنسی کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں لیکن رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو کر وہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا وہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور انہی کی اطاعت اور پیروی میں دن رات کوشاں تھے ان لوگوں کی پیروی کسی رسم و رواج تک بھی تک میں بھی نہ, نہ کرتے تھے ان لوگوں کی پیروی کسی رسم و رواج تک میں بھی نہ کرتے تھے جن کو کفار کہتے تھے یعنی کفار کی, کی ہر کام جو چھوڑ دیے جب وہ مان لے آئے اور خالص اسلامی تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دیا جب تک اسلام اس حالت میں رہا وہ زمانہ اقبال اور عروج کا رہا ایسا زمانہ تھا جب تو اسلام ترقی بھی کرتا رہا پھر ایک موقع پہ آپ نے فرمایا صحابہ کے فضائل بیان فرماتے اور فرماتے ہیں کہ صحابہ رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے وفادار و متیع فرمان تھے کہ کسی نبی کے شاگردوں میں ایسی نذیر نہیں ملتی اور خدا کے احکام پر ایسے قائم تھے کہ قرآن شریف ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے لکھا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نافذ ہوا تو جس قدر شراب برتنوں میں تھی وہ گرا دی گئی اور کہتے ہیں اس قدر شراب بہی کہ نالیاں بہ نکلیں اور پھر کسی اسے ایسا فیل ایشنی سر نہ ہوا پھر اب ایک دفعہ توبہ کر لی شراب سے پھر کبھی نہ پی اور وہ شراب کے پکے دشمن ہو گئے دیکھو یہ کیسا ثبات اور استقلال الطاط علل... تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس وفاداری محبت اور ارادت اور جوش سے انہوں نے کی کبھی کسی نے نہیں کی موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے حالات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی بار پتھراؤ کرنا چاہتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو ایسے کمزور اور ضعیف الاعتات تھے کہ خود عیسائیوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور حضرت وسیع آپ انجیل میں سست اعتقاد ان کا نام رکھتے ہیں انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ سخت کداری کی اور بے وفائی کا نمونہ دکھایا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں الگ ہو گئے ایک نے گرفتار کرا دیا دوسرے نے لانت بھیج کر انکار کر دیا مگر صحابہ رضوان اللہ علیہم ایسے ارادت مند و جانثار تھے کہ خود خدا تعالیٰ نے ان کی شہادت دی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جانوں تک دینے سے دینے میں دریگ نہیں کیا اور ہر صفت ایمان کی ان میں پائی جاتی ہے عابد، زاہد، سخی بہادر اور وفادار یہ شرائط ایمان کی کسی دوسری قوم میں نہیں پائی جاتی آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر مصائب اور تکالیف صحابہ کو ابتدائے اسلام میں اٹھانی پڑی ان کی نظیر بھی کسی اور قوم میں نہیں ملتی اس بہادر قوم نے ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کا کیا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا ان مصیبتوں کی انتہا آخر اس پر ہوئی کہ ان کو وطن چھوڑنا پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی اور جب خدا تعالیٰ کی نظر میں کفار کی شرارتیں سے عابت کر گئیں اور قابل سزا ٹھہر گئیں تو خدا تعالیٰ نے انہیں انہی صحابہ کو معور کیا کہ اس سرکش قوم کو سزا دیں چنانچہ اس قوم کو جو مسجدوں میں دن رات اپنے خدا کی عبادت کرتی تھی اور جس کی تعداد بہت تھوڑی تھی اس کے پاس کوئی سمان جنگ نہ تھا مخالفوں کے حملوں کو روک کے روکنے کے واسطے میدان جنگ میں آنا پڑا اسلامی جنگیں دفاعی جنگیں تھیں <تصفح> پھر ایک جگہ آپ مجھ فرمایا آپ نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادھے تھے جیسے کہ ایک برتن کلی کرا کر صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے ایسے ہی ان لوگوں کے دل تھے جو کلام الہی کے انوار سے روشن اور قدورت نقصان کے زنگ سے بالکل صاف تھے وویا کا دفلاحہ منزکاہ کے سچے مستراق تھے آپ <تصفح> فرماتے ہیں کہ اگر انسان اسی طرح صاف ہو اور اپنے آپ کو کلی دار برتن کی طرح منور کرے تو خدا تعالیٰ کے انعامات کا کھانا اس میں ڈال دیا جائے لیکن اب کس قدر ایسے ہیں کس قدر انسان ہیں جو ایسے ہیں اور کا دفلاح ہوا منزقہ کے مستاق ہیں بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے برتنوں کو صاف کریں اور جب حضرت وسیمہ علیہ السلّۃ السلام کو مانا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادقہ کے ساتھ زمانے مانا ہے تو پھر ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں جو حضرت مسیم علیہ السلّۃ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جن کے نمونے جی پہلی سنت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی پھر ان کے نمونے ہمیں آپ کے صحابہ نے دکھائے تبھی ہم حقیقی مسلمان بھی بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فرمایا الحمد اللہ نؤ بلاہ مَنْ مین اللَّهُ میاں دلا لَهُ وَمَنْ می دلو فلاح لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا نبدًا ورسولًا إبعاد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالأدل واللسان وإتاع ذي وَيَنْهَى عَنِ الْفَعْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعِي يَعِذُكُمْ لَأَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذکروا اللہ يذکركم وادوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ يَكْبَرُ سایہ جس شخص پہ ہوتا ہے اسی طرح مرد میدان کی طرح میدان میں آئے ہیں اور حضرت مسیح محمود صلاحت علام نے اپنے دعوی کے لیے علماء کو عوام الناس کو سب کو چیلنجز دیے ہیں کہ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو تم میرے ساتھ آ کے مباحثہ کر لو میرے ساتھ آ کے بات کر لو اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا تعالیٰ مجھے اس کے وبال اس کا میرے پہ گرے گا اور اگر تم سچے ہو اگر تمہارا تم تم جیت جاتے ہو کسی بھی طرح اور حضور نے اپنی کتابوں کے اندر بار بار کبھی انعام کے لیے پیسوں کی رقم مختص کی اور بعض جگہ ملتا ہے حضرت مسیم سات السلام فرماتے ہیں کہ میں سولی پہ لٹکنے کے لیے تیار ہوں میں حضرت مسیم اللہ سات والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو میں اپنی تمام کتابیں جلا دوں گا پھر ایک جگہ حضرت مسیح اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو میں جس شخص جو مجھے ہرائے گا میں اس کے نام پہ بیت کر لوں گا ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے کون سا وہ مرد مجاہد تھا جو حضرت مسیحم اسلام سے ٹکر لیتا کوئی بھی ایسا نام کوئی بھی ایسا نام نہیں آتا سوائے اس کے کہ جھوٹ بولا جائے دجل کیا جائے اور دھوکہ دہی سے جو حوالے ہیں ان کو توڑا جائے مڑوڑا جائے یا تاریخی جو شواہد ہیں ان پہ پر پردہ ڈالا جائے حضرت مسیح ماحد علیہ السلاۃ والسلام ہر میدان میں فتح یاب ہوئے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے انوار سے جو آپ کو یہ اودا ملا ذلی نبوت کا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل سے یہ ثابت کیا کہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ وسلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ شخص ہیں اور اس انامی چیلنج یہ اس وجہ سے دیا کہ خاص طور پر حافظ محمد سعید یوسف صاحب انہوں نے یہ ایک اعتراض کیا اور اعتراض کی بنا یہ تھی کہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام نے یہ دعویٰ کیا کہ اور یہ دعویٰ بلکہ دلیل دی قرآن کریم سے اور جو قرآن کریم کی صورت الحاقہ کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ سورت حقا کی آیات ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے جو بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کی اللہ یہ کہے کہ مجھے یہ اللہ تعالی نے بتایا اور اصل میں وہ وہ اللہ تعالی نے بتایا نہ ہو اور اس پہ اس کی دکانداری چل رہی ہو لوگوں کو دھوکہ دے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اس کے دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی شاروں کو کاٹ دیتے ہیں یعنی کہ اس کا نست و نبود کر دیتے ہیں اس کا ستیہ کر کے رکھ دیتے ہیں جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور خدا تعالیٰ پہ الزام لگائے اور لوگوں کو دھوکہ دے کہ یہ مجھے خدا تعالیٰ نے کہا ہے اور اصل میں وہ بات نہ کی ہو اب یہ ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پہ جو الزام لگاتا ہے اس کی ایک نا حد بندی ہونی چاہیے کہ اس کا معیار کیا ہے کہ وہ کس معیار کے اندر رہتے رہتے اگر وہ ہو جائے مثلا ایک جو شخص ہے اگر وہ سچا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بیان کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور جو بھی اور وہ اپنی طبعی موت مر جاتا ہے اور اس بیان سے ایک سال کے اندر اندر تو کیا ہم اس کو سچا مانیں گے یا اگر دوسری طرف ایک شخص ہے جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور الزام لگاتا ہے اور لوگوں کو دھوکے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجھے نبوت کے مقام سے سرفراز کیا ہے اور حالانکہ ایسا نہ ہو اور وہ سو سال کے قریب زندہ رہ جائے تو کیا ہم اس کو سچا مان لیں گے تو عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک معیار ہونا چاہیے ایک حکم ہونا چاہیے ایک کسوٹی ہونی چاہیے جس کے اوپر ہم اس کی عمر کے اعتبار سے اس کو جانیں کہ آیا کہ وہ اپنے جو دعویٰ ہے اس میں سچا ہے یا جھوٹا ہے بس علماء کی جب ہم بات کرتے ہیں اور علماء سے مراد میری وہ ربانی علماء ہیں جو خدا تعالیٰ سے ایک پکا تعلق رکھتے تھے اور حضرت مسیح محمود علیہ السلّۃ وسلم کے آنے سے پہلے کے علماء ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ وہ عرصہ جس کو ہم دلیل بنا سکیں وہ 23 سال کا عرصہ ہے اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کو نبوت کا مقام ملا 23 سال اپنا 40 سال کی عمر میں اور حضور کی وفات ہوتی ہے 63 سال کی عمر میں تو نبوت کا جو مقام یا جو وقت بنتا ہے وہ تیئیس سال ہے علما یہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ اگر تیئیس سال سے پہلے پہلے مر جائے اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کو ایک نشان بنا دے عبرت کا نشان بنا دے اگر وہ مر جائے تو وہ بندہ خدا تعالی کی طرف سے نہیں ہو سکتا ضروری ہے کہ وہ تیئیس سال کا جو عرصہ ہے اس کو پورا کرے اس کے درمیان میں فتوحات اس کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت اس کے ساتھ ہو اگر وہ ایسا کرتا ہے تئی سال سے اس کا عرصہ جو ہے وہ اوپر جاتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اب یہی بات حضرت اقتص مسیح ماؤد علیہ السلۃ وسلم نے اپنی طرف منصوب کی اور فرمایا کہ دیکھو یہ علماء کے جو عقائد ہیں ان کے مطابق اگر یہ دلیل بنانی ہے تو اس میں میں سچا نکلتا ہوں اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے جو الہامات کا سلسلہ ہے میری براہین احمدیہ کتاب جو انیس سو اسی یا اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو بیاسی اور چوراسی ان ان یا ان سالوں میں یہ شائع ہوئی ہے حضور فرماتے ہیں کہ میرے بہت پرانے پرانے الہام اس کے اندر موجود ہیں اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان الہامات سے یہ ثابت ہوتا ہے ان کی تواریخ پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تیس سال مجھے گزر چکے ہیں اس بات پہ اور میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے ہوں یا خدا تعالیٰ مجھ سے بات کرتا ہے اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ وہ بات تھی جو حضرت اقدس مسیح ماحد علیہ السلۃۃ والسلام نے ان کے سامنے پیش کی اور جن کا میں نے ذکر کیا حافظ محمد سعید صاحب انہوں نے یہ الزام لگایا تھا یا یہ بات کی تھی کہ یہ جو 23 سال والا نظریہ ہے یا یہ جو آپ نے بات کی ہے یا یہ جو دلیل ہے یہ بات سچی نہیں ہے یہ بات غلط ہے اس پہ پھر حضرت مسیح مود علیہ السلۃ والسلام نے عرب نمبر تین لکھی تھی اور اس پہ جو اعتراضات اٹھتے تھے اس کے بہت تشفی اور ہر اینگل سے اس کے جوابات دیے ہیں تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کتاب کی ایک پس منظر ہے جس کے اندر حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام نے اس کتاب کو لکھا مزاک ملاپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد رابط عابد صاحب تشریف فرما ہے اور آج بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی علیہ الصلاۃ و اسلام کی کتاب عرب پہ گفتگو ہو رہی ہے سامین آپ نے یہ بیان سنا اب آپ کو دعوت کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اگر اس کتاب کے حوالے سے کوئی سوال ہوگا تو وہ زیادہ باعث سے دلچسپی بھی ہوگا اور جو ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں ہیں ان کی جو تیاری ہے اس سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوگا تو ہم اس کو دیکھیں گے لیکن یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اس کو شامل کریں یا نہ کریں اپنا سوال شامل کرنے کے چند طریقے ہیں پہلا طریق و ذریعہ فون ہے ٹورانٹو کے علاقے کا ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون اگر آپ ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ ای میل کے ذریعے اگر آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس یعنی تینوں صورتوں میں سے جو بھی طریقہ پسند آپ کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کریں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 نقطے پہ پسند کریں کہ مزید وضاحت ہونی چاہیے تو کم از کم پانچ منٹ کے وقفے کے بعد آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامعین کو پروگرام میں شامل کر سکیں اسی طرح میری گزارش کہ یہ پروگرام براہ راست بھی سنا جاتا ہے اور اسی طرح انٹرنیٹ پہ بھی سنا جاتا ہے انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam آف اسلام ڈاٹ سی نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اور جب آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں تو ایک ہماری گزارش ہے کہ یہ پروگرام سنا جاتا ہے ہمارے خواتین ہمارے مرد ہمارے بچے ہمارے بوڑھے ہر قسم کے لوگ اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ جو بھی بات کریں جس طریقے پہ بھی بات کریں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس طرز پہ بات کیجئے کہ جو ماحول ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ادب کا ماحول ہو ایک باہمی محبت کا ماحول ہو اس میں ہماری مدد کریں اور اس طریق پہ اپنی بات کریں کہ وہ کسی طرح سے بھی کسی کے لباع سے تکلیف نہ ہو اور پھر آپ کی میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریکارڈنگ ویب سائٹ پہ ہماری موجود رہتی ہے تو بعد میں کوئی آپ کی بات سنیں اور آپ کو پہچان کے کہے کہ آپ نے یہ کیا بات کی تو وہ بھی بات جو ہے معیوب لگتی ہے اس دوران ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے آج کے مہمان مصباح بلوچ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں پروگرام میں مصبا صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہمارے دونوں جو آج موزوں مہمانہ نے گرامی ہیں یہ دونوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی ہے اور اب جامعہ احمدیہ کینیڈا میں یہ بطور پروفیسر کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں یہ کتب مسیح موت یعنی بانی سلسلہ علی احمدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی مختلف کتب کو لے کر آتے ہیں اور ان پہ خیر حاصل گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کے پہلے مہمان لائن پہ آگے ہیں ان کا سوال لیتے ہیں امین صاحب مارکم سے امین صاحب السلام علیکم جی وعلیکم کے جی, جی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے صاحب اور نور صاحب. کیا آپ کے ٹھیک جی ہے اچھا سب سے پہلے میرا سوال ابھی دوران گفتگو نور رابد علی صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے چیلنج کیا جی. کہ اگر کوئی بھی مجھے مناظرے میں ہرا دے تو میں ان کی بیعت کر لوں گا جی. تو عبداللہ آتم سے آپ کے حضرت ہار گئے تھے تو میرا سوال یہ کہ کیا وہ عیشائی ہو گئے تھے اور دوسرا مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سچے پیغمبران اسلام نے جی. ان کو تھوڑے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سلام. کرتے ہیں کیونکہ جی. ہم ان کے امتی ہی ہیں جی. کیا کبھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کوئی شرط رکھی تھی کہ میں اتنے پیسے دے دوں گا اگر کوئی مجھے جھوٹا ثابت کر دے کیونکہ سچے نبی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور وہ سچا نبی یہ میرے سوال آتے ہیں سچا نبی کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا جی, اور دوسرا نوزب اللہ نوز کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں خود کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا کیونکہ یہ خودکشی حرام ہے اسلام میں تو میرے یہ تین سوال ہے کہ اس طرح کی باتیں کون سی عقل والا شخص ہے جو کر سکتا ہے جی, سوال بہت, سوال بہت, سوال بہت, سوال بہت, بہت شکریہ امین صاحب جی, آپ کا اور آپ آج کے ہمارے پروگرام کے پہلے مہمان آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی پروگرام میں آئے جی ہمارے آج دو مہمان ہیں عبد عابد صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی میں نے یہ بات بالکل نہیں کی کہ کوئی بھی مناظرے میں حراد دے تو میں اس کی بات کر لوں گا میں نے بعض مثالیں دی ہیں کہ بعض علماء کو حضرت وسیم علیہ السلام نے یہاں تک پیشکش بھی کی ہے تو آ, اس کا جو مقصد تھا حضرت نسیم علیہ السلام کا بتانے کا وہ یہ کہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدات ہیں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت مسیح ماؤلا والس کسی بھی میدان میں ہارے ہوں یہ ہمارا چیلنج ہے اور یہ ببانگ دوہل ہم یہ بات کرتے ہیں اب جی جہاں تک بات ہے عبداللہ اللہ آتم کی بارہا اپنے پروگراموں میں ہم اس کا ذکر کر آئے ہیں عبداللہ اللہ آتم کے ساتھ جو مباحثہ ہوا تھا وہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام بڑی شان کے ساتھ جیتے تھے اب بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے ایک پیش گوئی حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام نے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ یہ تھی اب یہ دیکھیں بات ہے مقابلہ مباحثہ کیا تھا مباحثہ یہ تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے یا عیسائیت اور حضرت مسیح محد اللہ صلاح والسلام اس بیٹھک میں جو موجود تھے مباحثے کے اندر موجود احباب تھے ان میں سے کئی احباب نے اسلام اور احمدیت قبول کی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت مسیح معود علیہ صلاح والسلام اس مباحثے میں ہارے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے بھی نئی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ عبداللہ آتم سے مباحثے میں ہار گئے اگلی جو بات ہے جس سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مغالطہ لگا ہو مغالطہ یہ لگ سکتا ہے کہ حضرت مسیح ماود علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا جو پیشگوئی کی تھی اور بڑی کتابوں کے اندر یہ محفوظ ہے اور لکھی گئی ہے حضور نے اس مباحثہ کے دوران یہ بتایا تھا کہ عبداللہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے اور اس کتاب کا نام دیتے ہوئے حضرت وسیم علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نوز بلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دجال رکھا ہے اس پہ حضرت وسیم علیہ سات نے فرمایا تھا کہ مجھے خدا نے یہ خبر دی ہے اور اس کے ساتھ شرط یہ تھی کہ بشرط یہ ہے کہ رجوع کرے اعلان کیا تھا کہ پندرہ مہینے کے اندر اندر مارا جائے گا اس شرط کے ساتھ حضرت مسیح ماود علیہ السلات وسلام نے اس چیلنج کو یا اس پیشگوئی کو بڑے تباق طریق سے اپنی کتابوں میں اشتہارات میں اس کو شائع کیا اور ہر طرف اس کی منادق رہی اب ہوا یہ کہ اس اعلان کے بعد عبداللہ آتم کی طرف سے مکمل طور پر خاموشی رہی اور اس نے گویا اپنے کردار سے اپنے افعال سے اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے اخباریں بھری ہوئی ہیں یہ اعلان محفوظ ہیں تاریخ کا حصہ ہیں عبداللہ اللہ آتم کو یہ کہا ہے کہ تم لکھو کچھ اس نے عبداللہ آتم نے اس پہ خاموشی کا اظہار کیا پندرہ مہینے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے عبداللہ آتم نہیں مرتا اور عبداللہ آتم اس شرط سے فائدہ اٹھاتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بشرط یہ کہ, کہ وہ رجوع کرے اور توبہ کرے اور اس کی ایک کڑی ہم اس مباحثے کے دوران دیکھ سکتے ہیں جس میں عبداللہ اعتم نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے نوچا تھا اور کہا تھا کہ میں نے ایسے الفاظ نہیں لکھے اس کی مکمل خاموشی یہ بتاتی ہے کہ اس نے خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد اسلام اور احمدیت پہ حضرت مسیم علیہ صاحۃ اسلام پہ گندے اور عقیق حملے اس نے نہیں کیے اب بات یہ ہوتی ہے کہ حضرت مسیم علیہ ساتھ و اسلام کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی اس زمانے میں اٹھ جاتا ہے تو حضرت مسیح ہے ماؤد علیہ السلۃ والسلام پھر اس پہ بیک ٹو بیک اشتہارات لکھتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ کہاں ہے عبداللہ آتم اگر تو وہ یہ ثابت کر دے اور حضرت مسیم علیہ صلا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کو کوئی بات کرے تو وہ اس اس عرصے میں لازمی طور پہ مرے گا اس پہ بھی خاموشی حضرت مسیم علیہ صاحۃ والسلام نے اس کے ساتھ انامی چیلنج بھی دیا اس کو کہ اگر تم اس طریقے سے نہیں آتے تو چلو دنیاوی جو طریقے اگر تم میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو چلو تمہیں ایک ہزار روپے کا انعام دیتا ہوں تم صرف یہ کہہ دو کہ اسلام جھوٹا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تم نے پہلے بات کی تھی اسی طریق پہ اس کی مکمل خاموشی ہوتی ہے اور مسلمان جو جنہوں نے ٹھیکہ یہ اٹھایا ہے کہ اس زمانے میں یا مسلمان تو نہیں کہنا چاہیے بعض بدبات مولوی ساتھ دیا ہے انہوں نے عیسائیوں کا اور بات کس پہ ہو رہی ہے اسلام سچا مذہب ہے یا عیسائیت سچی مذہب دوسرا اشتہار لکھتے ہیں دو ہزار کا چیلنج دیتے ہیں تیسرا اشتہار لکھتے ہیں تین ہزار کا عبداللہ اللہ آتم کو چیلنج دیتے ہیں کہ تم کوئی بات کر کے دکھا دو اور یہ جو میں نے بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ بشر تھی کہ رجوع کرے اور توبہ کرے اپنے کسی فیل سے یہ بات کر کے دکھا دے یہ شخص کہ میں نے توبہ نہیں کی اور اگر وہ نہ مرے اس اس آگے جو بھی میاد تھی تو میں جھوٹا ہونا تصور کر لوں گا پھر زمانہ آتا ہے اس پہ بھی طوفان بدتمیزی اٹھی اور عبداللہ اعتم کی طرف سے مکمل خاموشی چوتھا اعلان حضرت مسیم علیہ سات یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ شہادت کو چھپا رہا ہے اور اخفاع شہادت کا کرنا بھی جرم ہے شہادت کو چھپانا بھی جرم ہے پھر حضرت مسیم علیہ السلام اپنے چوتھے اعلان میں یہ چوتھے اشتہار میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اب یہ توبہ کرے یا نہ کرے کوئی اعلان کرے یا نہ کرے یہ وقت ہے اس کے اندر اندر اس کا مرنا خدا تعالیٰ کی طرف سے پکا ہو چکا ہے پھر کیا ہوتا ہے اگر یہاں پہ بچتا یہاں پہ کوئی تعویل ہوتی پھر تو ہم مانتے کہ حضرت مسیم علیہ سات اسلام نوزب اللہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ اس دوران مرتا ہے اور خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میں حضرت مسیم علیہ سات و اسلام مرزا صاحب کے ساتھ ہوں تو جہاں سے ہمارے محترم امین صاحب نے یہ بات سنی ہے کہ مباحثہ ہار گئی یہ تو بات ہی غلط ہے اور جو اس کا پس منظر ہے یا جو اس کی بات ہے وہ میں نے اختصار سے آپ کے سامنے پیش کی ہے دوسرا جو ان کا پہلو تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ و نے بھی کیا کوئی کسوٹی اپنے لیے بنائی یا کوئی معیار بنایا اس کے بارے میں تو دیکھیں قرآن کریم جو ہے نا وہ معیار صداقت کی بعض معیار دیتا ہے بعض کسوٹیاں تیار کرتا ہے اور اس پہ اس کا وہ جج ہوتا ہے کہ کیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی شروع میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مخاطب ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے اس نے ایک عمر تم میں گزاری ہے حضور فرماتے ہیں باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ فقت لبست لبستو فیکم عمرن آفلا آکل کہ میں اس سے ایک زندگی تم میں گزار چکا ہوں کیا تم عقل نہیں کرتے تو بالکل اس سے پہلے اس دعوے سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں کیا تم عقل نہیں کرتے تو یہ کسوٹی نہیں تھی اللہ تعالی کی طرف سے جہاں تک یہ بات ہے کہ انعام دیا یا پیسوں کی ان کو کہا کہ یہ اگر میں ہار گیا تو تمہیں یہ دوں گا یہ جو اس زمانے کے جو مولوی تھے نا یہ دنیا دار تھے یہ ربانی علماء ان کو نہیں کہا جا سکتا جنہوں نے حضر مسیم علیہ سات السلام کی توہین کی اور ان کے کفر کے فتوی لگائے اور یہ میں بات اپنی طرف منسوب نہیں کہہ رہا یہ اگر آپ چاہیں گے تو میں حوالے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اور چوٹی کے علماء ہیں انہوں نے اس بارے میں پیش گوئیاں کی ہوئی ہیں کہ حضرت نسیم علیہ سلاۃ والسلام کے زمانے میں جو علماء ہوں گے وہ بدترین مخلوق ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کے لوگوں کو انٹائز کرنے کے لیے ان کو ان کو جوش دلانے کے لیے حضرت مسیم علیہ السلام نے بعض جگہ اس طرح کے انعامی چیلنج دیے ہیں پھر تیسری بات انہوں نے بالکل غلط کی ہے اور شاید یہ مقصد کو بات کو نہیں سمجھے حضرت مسیح محدود علیہ الصلاۃسلام نے یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا اور یہ الزام ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو میں پھانسیپل میں اپنے آپ کو پھانسیپل لٹکا دوں گا یہ بات کہیں پہ بھی نہیں لکھی ایک جوش دلایا ہے ایک بات کی ہے ان لوگوں کو کہ اگر میں جھوٹا ہو گیا تو میں یہ لکھ کے دے دیتا ہوں بے شک مجھے جو سزا ہوتی ہے سزائے موت سب سے سنگین جو سزا کسی کو دی جا سکتی ہے وہ سزائے موت کی ہے تو اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس مباحثے میں یا اس بات میں ہار گیا ہوں تو مجھے تم بے شک سزائے موت دے دو یہ بات ہے اصل میں حضرت مسیم علیہ صلاح نے یہ بات بالکل نہیں کی اور نہ ہی میں نے اپنے اس پروگرام میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے یہ صرف بات کو بدلا گیا ہے اور غلط بات ہے جو سوال کے طور پہ پیش کی گئی ہے جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد النورابد صاحب اور اسی طرح مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں آج کا ہمارا موضوع کتب مسیح معود علیہ صلاحت اسلام اور اس میں عرب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور فور کے علاقے سے باہر سامعین کی سہولت کے لیے ہمارا پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا نمبر ون ایٹ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجئے کیو یعنی اسلام سی پہ کیو یعنی اسلام سی اور اگر آپ اس پروگرام کی نشریات برائے راست نہیں سن پاتے یا صاف نہیں ہے یا کسی کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سنا جا سکتا ہے voiceofislam.ca اسلام ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca آف اسلام جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامین یہاں میں اپنا اپنے ان سامین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں آپ یہ پروگرام سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات آپ کی شکایات ہم تک پہنچتی ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے پوری ریڈیو ایم دیا ٹیم سارے رضاکاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے مشورہ جات سے ہمیں نوازتے رہیں گفتگو کا سلسلہ جاری عبد النور عابد صاحب کے ساتھ جی جی ہم آ, آ, کتاب کی طرف سے بعض چیزیں ہیں یا کتاب کے اندر جو باتیں شامل ہیں جی. اس کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا ٹھیک ہے جی حضرت مسیح مود علیہ السلّۃ والسلام نے آ, یہ بات لکھی تحریر فرمائی کہ یہ جو حافظ محمد سعید صاحب کو ان کو انہوں نے چونکہ اعتراض کیا تھا اس کے اعتراض کے جواب میں تو انہوں نے حضب نسیم علیہ ساطِ نے بعض کتب ہیں یہاں پہ ان کا حوالہ بھی دیا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ جو 23 سال کا جو معیار ہے وہ اکابر علماء جو بہت پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے آ, یہ سیٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں میں خدا تعالیٰ کا ایک برگزیدہ یا ایک سچا نبی تسلیم کیا جانا یا ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے پھر حضرت مسیح علیہ سات والسلام اس کتاب میں آگے یہ فرماتے ہیں کہ بہت دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے اور ہمارے ریڈیو پروگراموں میں بھی بعض دفعہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ انجانے میں بعض ایسی چیزیں سامنے لے آتے ہیں جس کی نوز بلا اعتراض جو ہے وہ یا تو اللہ تعالیٰ پہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھتا ہے تو یہ بھی انہوں نے یہ اعتراض کر کے کہ تیئیس سال نہیں ہو سکتا اور تیئیس سال سے ہی یا علماء جو اکابرین ہیں انہوں نے اس بات کو لیا ہے تو یہ ایک حملہ ہے جو قرآن شریف پہ انہوں نے کیا ہے حضرت مسیح معود علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں اور بہت سارے ایسے اس میں حوالے موجود ہیں جو ایک ایک جو ماننے والا ہے اس کی روح تڑپ جاتی ہے اور ایسا ہی جو معاند ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یار یہ کس قسم کا شخص ہے کس قسم کی تاہیدات ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ کہ کسی میدان میں ہارتا ہی نہیں ہے حضرت مسیح مدلاَََََََََََََََۃ اسلام آ, لکھتے ہیں جو فرماتے ہیں بعض مسجدوں میں میرے مرنے کے لیے ناک رگڑتے رہے بعض نے جیسا کہ مولوی غلام دستگیر كسورى نے اپنی کتاب میں اور مولوی اسماعیل علی گڑھ والے نے میری نسبت کا تئی حکم لگا دیا کہ اگر کازب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کیونکہ کازب ہے اب بات یہ ہے یہ مولوی غلام دستگیر کسوری کون تھا حضرت مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام کے جو اشد مخالفین تھے ان میں سے غلام غلام دستگیر کسوری بھی شامل تھے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے اور جب ان کی کتاب شائع ہوئی ہے باہر نکلی ہے تو اس کے تھوڑے سے عرصے میں ان کی خود کی وفات ہو گئی تو اس پہ حضرت مسیم علیہ صلاح اسلام ان کے احوال جو ہیں وہ بھی اس کتاب میں قلم بند کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جس طرح ابو جہل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں اس نے یہ دعا مانگی تھی کہ اسے ذلیل کر دے جو جھوٹا ہے اور ابو جہل وہاں پہ اس کو شکست ہوئی ہے نامراد رہا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر بھی ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنے خلاف بد دعائیں مانگیں اور کہا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مرے حضرت مسیم علیہ سات نے بھی ایسی بات کی اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے لوگ مرتے ہیں اور حزر نسیم علیہ صاحب اسلام جہاں پہ کہتے ہیں کہ جو سچا ہے وہ زندہ رہے گا اور جو جھوٹا ہے وہ مارا جائے گا ہمیشہ برخلاف ہوتا ہے اور حضرت مسیم علیہ السلام ہمیشہ بچتے ہیں جو دشمن یہ دعا کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے جس کے بارے میں حضب وسیم علیہ السلام اسلام بات کرتے ہیں وہ مارا جاتا ہے جیت کس کی ہوتی ہے صرف اور صرف حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام کی اور اس کے علاوہ کسی اور کا نام آتا ہی نہیں ہے صحیح یہ بات کیا ثابت کرتی ہے یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلات وسلم خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور یہ دنیا دیکھے گی اور اس کے نظارے ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دنیا ہے ایک عالم ہے جو جماعت احمدیہ کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے اور یہ صرف ہمارے سب کانٹیننٹ کی بات نہیں ہے ایسے ایسے علاقوں میں جماعت احمدیہ پھیلی ہے جہاں پہ ہمارے غیرہ جماعت تصور بھی نہیں کر سکتے پہاڑوں پہ جا جا کے ہمارے مبلگین نے مربیان نے تبلیغیں کی ہیں ان لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا ہے عیسائیت کے اندر جو جکڑے ہوئے تھے یا اپنی آ, آ, سو کارڈ جو ان کے ریچولز تھے ان کی جو رسوم تھیں ان کو وہاں سے نکال کر اسلام کے نور سے ان کو منور کیا ہے یہ جماعت احمدیہ کا کام ہے پھر آ, پروگراموں میں ذکر ہوتا رہتا ہے قرآن کریم کی اشاعت کا جو نام ہے سوائے جماعت احمدیہ کے کسی کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کتنی زیادہ کتاب ترجموں میں یا اتنی زیادہ زبانوں میں اس کے تراجم جو ہیں کر سکیں تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اور بات یہ ہے کہ حضرت مسیح محدود علیہ السلۃ السلام سچے ہیں ان کے دعوی سچے ہیں اور ان کو مانا جائے حضور فرماتے ہیں میری نسبت جو کچھ ہمدردی قوم نے کی ہے وہ ظاہر ہے اور غیر قوموں کا بغض ایک طبی امر ہے ان لوگوں نے کون سا پہلو میرے تباہ کرنے کے لیے اٹھا رکھا کون سا ایزا کا منصوبہ ہے جو انتہا تک نہیں پہنچایا یہ نبیوں سے رسولوں سے یا ہر زمانے میں یہ باتیں ہوتی ہیں انبیاء پہ ظلم کیے جاتے ہیں حضرت مسیح مودل صاحت و اسلام پہ بھی گندے الزام بھی لگائے گئے پتھر بھی برسائے گئے مقدمے بھی ہوئے قتل کے مشورے بھی ہوئے بلکہ منصوبے باندھے گئے اور ان کو عملی طور پر جامع بھی پہنائے جانے کی انہوں نے سازشیں کی لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کی اپنے اس شعر کی حفاظت کرتا ہے حضور فرماتے ہیں کیا بد دعاؤں میں کچھ کثر رہی یا قتل کے فتوے نامکمل رہے یا ایزاء اور توہین کے منصوبے کما ہو ظہور میں نہ آئے پھر وہ کون سا ہاتھ ہے جو مجھے بچاتا ہے اگر میں قاضب ہوتا تو چاہیے تھا کہ خدا خود میرے ہلاک کرنے کے لیے اسباب پیدا کرتا نہ یہ کہ وقتاً فوقتاً لوگ اسباب پیدا کریں اور خدا ان اسباب کو معدوم کرتا رہے اب یہ نہایت زبردست چیلنج ہے جو دنیا کے سامنے ہے اور حضرت مسیحم علیہ السلام نے اپنے وقت میں دنیا کو دیا چیلنج یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں تو خدا تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ مجھے برباد کر دیتا میرا سلسلہ اتنا آگے کیوں چلایا کہ تیس سال سے زیادہ عرصہ میں ایک بات کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ الٹا میری تائید کر رہا ہے نشان ہے میرے ساتھ سچائیاں ہیں میرے ساتھ اگر تو یہ خدا تعالیٰ کا کام نہ ہوتا تو چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ خود ہلاک کر دیتا پھر لوگوں کو کیا ضرورت تھی لوگوں نے اس بیڑے کو اپنے ہاتھ میں اس لیے اٹھایا کہ وہ سمجھتے تھے ان کی عقلیں یہ کہتی تھیں کہ یہ بندہ اس کو ہم نے نہیں ماننا خدا تعالیٰ پہ توقل نہیں تھا پھر آگے فرماتے ہیں کیا یہی کاذب کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ قرآن بھی اس کی گواہی دے اور آسمانی نشان بھی اس کی تائید میں نازل ہوں اور عقل بھی اسی کی مویت ہو اور جو اس کی موت کے شائق ہوں وہی مرتے جائیں نہایے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن آپ جتنا اس کو پڑھیں گے اتنا آپ کو اس کے اندر حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات کی سچائی کی نشانی نظر آئے گی اللہ تعالیٰ کی تائید نظر آئے گی خدا تعالیٰ کا جلال نظر آئے گا حضور فرماتے ہیں کہ میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ زمانہ نبوی کے بعد کسی اہل اللہ اور اہل حق کے مقابل پر کبھی کسی مخالف کو ایسی صاف اور سری شکست اور ذلت پہنچی ہو جیسا کہ میرے دشمنوں کو میرے مقابل پر پہنچتی ہے یہاں پہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے جو ذکر کیا ہے آخری جو میں نے اس کی لائن پڑھی ہے بعض ہمارے جو غیرت جماعت احباب ہیں وہ یہ بھی الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ناؤز باللہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے اپنے آپ کو گویا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کہا ہے ایسی بات ہی نہیں ہے حضرت مسیم علیہ صلاحم کی تحریرات تو یہ بتاتی ہیں کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے تو حضور تو اپنے آپ کو مطابعت میں لاتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں تو ان کے قدموں کی جگہ میں ہوں اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک جو شاگرد ہے وہ یہ اعلان کر دے کہ میں استاد سے بھی بڑا ہو گیا اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرف تو یہ اعلان کرے کہ جو کچھ دیا مجھے استاد نے دیا اور لیکن میں تو استاد سے بھی بڑا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو حضرت مسیح ماود علیہ السلۃ والسلام نے بھی جو جن ہمارے سامعین کے نے یہ اعتراض سنا ہے یہ جو بات سنی ہے یہ بھی ایک بظاہر یا ایک تدلیس ہے یا ایک دھوکہ دہی کی بات ہے جو علماء نے جو سوکارڈ علماء ہیں انہوں نے جماعت ہم دیا حضرت مسیح الات والسلام کے خلاف گھڑی ہے حضور فرماتے ہیں اگر انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا تو آخر آپ ہی بے عزت ہوئے اور اگر میری جان پر حملہ کر کے یہ کہا کہ اس شخص کے صدق اور قذب کا میار یہ ہے کہ وہ ہم سے پہلے مرے گا تو پھر آپ ہی مر گئے بڑی زبردست بات حضور فرماتے ہیں اگر انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا تو آخر آپ ہی بے عزت ہوئے اور اگر میری جان پر حملہ کر کے یہ کہا کہ اس شخص کے صدق اور قذب کا معیار یہ ہے کہ وہ ہم سے پہلے مرے گا تو پھر آپ ہی مر گئے مولوی غلام دستگیر کی کتاب تو دور نہیں مدت سے چھپ کر شائع ہو چکی دیکھو وہ کس دلیری سے لکھتا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا اور پھر آپ ہی مر گیا اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ میری موت کے شائق ہیں اور انہوں نے خدا سے دعائیں کی کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے آخر وہ مر گئے نہ ایک نہ دو بلکہ پانچ آدمی پانچ آدمی نے ایسا ہی کہا اور اس دنیا کو چھوڑ گئے دیکھیں ایک دفعہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہو جائے اگر کسی نے کہا ہے اور وہ طبی موت پہلے مر گیا حضرت وسیم علیہ السلام سے تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ تو اتفاقی موت ہو گئی حضرت وسیم علیہ صاحب السلام نے نوزب بلا قتل کا مقدمہ کیا وہ مر گئے اور کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں نا हم. پانچ بندے پانچ بندے کھڑے ہوتے ہیں حضرت وسیم علیہ السلام پہ یہ الزام لگاتے ہیں یا ان ان کو چیلنج یہ دیتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں اور پانچ کے پانچ مر جاتے ہیں دوسری طرف حضرت مسیم علیہ السلام نے جس دشمن کو یہ, یہ یہ چیلنج دیا ہے اور وہ دشمن مرائے اور حضرت مسیم علیہ ساتھ اسلام زندہ رہے ہیں. بات کیا نکلتی ہے اندر سے بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تائید حضرت مسیم علیہ السلام کے ساتھ ہے اللہ تعالی کی تائید جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے اور آج اگر اسلام کو زندہ دیکھنا ہے تو اسلام کی زندہ, اسلام تو ہمیشہ سے زندہ ہے لیکن جو گرد جو تھوپی گئی ہے اسلام پہ علماء کی طرف سے یا مسلمانوں کے اپنے رویوں کی طرف سے یا غیر مذہب والوں کی طرف سے اگر کسی نے حقیقی شکل دیکھنی ہے تو سوائے جماعت احمدیہ کے کہیں اور اس کو نظر نہیں آئے گی کہیں اور نظر نہیں آئے گی جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ ہمارے مجس مہمان اگرامی مصباح بلوچ صاحب اور عبد النور صاحب تشریف فرما ہے آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بانی علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلات وسلام کی کتاب اربعین کے اوپر ہے اور اس کے مختلف پہرائے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ کو دعوت کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی بات ہو اس ان اس کتاب سے متعلق تو ہمارے پروگرام میں شامل ہوں پروگرام میں شامل ہونے کے طریق پہلا طریق ہے بذریعہ فون ٹرانٹو کے علاقے کا فور ون سکس فور ون زیرو سکس فور ون سکس دوسرا طریق ان سامین کے لیے جو ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ جو ہمارے سامعین ای میل کے ذریعے اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے ہمارا ویب کا پتہ ہے کیو یعنی اسلام QA یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اسلام سی اور اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشیات براہ راست ریڈیو پر نہیں سن پارے یا آپ یہ کسی کو اپنے پیارے کو سنانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویب کا پتہ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں تینوں صورتوں میں جس طریقے سے بھی آپ اپنا سوال پیش کریں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 اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے وہ اکثر سامعین اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب وہ سوال لکھ کے لاتے ہیں تو بآسانی مکمل ہو جاتا ہے یہ جب فل بدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ وقت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں مجبوراً اس کال کو روکنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے اگلے مہمان محمد محمود صاحب ہیں ٹورانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں محمود صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب فرمائیے جی جی جی اور, میرے دین، میرے دین اور اس میں ایک कو... कو... कو... कو... سکتا جو کرے گا وہ دین میں نہیں ہے جی میرا کوشچن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر کون سی ایسی کمی رہ گئی تھی جو... جو کہ مرزا غلام کو پورا کیا کے نبوت کا انہوں نے دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ کے دین جو گئے اور ہمارے متفقہ جو کہ مرزا کا چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمود صاحب آپ کا شکریہ جی اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں شکیل صاحب السلام علیکم جی صاحب کہ میرا خیال کال ڈراپ ہو گئی معذرت آپ دوبارہ کال کر لیجیے آپ کی کال ہم لیں گے اس دوران محمد محمود صاحب کا سوال جو ہے وہ گو موضوع سے ہٹ کے ہے اور مصباح بلوچ صاحب اگر اس پہ کچھ آپ پسند کریں کچھ کہنا ہاں جی ٹھیک ہے جی محمود صاحب نے بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم پر علیہ وسلم دین وسلم مکمل ہو گیا جی آ, قرآن کریم کی آیت ہے علیم اکمل تو آتمم تو علیہ جی تو کہتے ہیں کہ کون سی بات رہ گئی تھی کہ مرزا صاحب کو آنا پڑا تو اس کے جواب میں ہم محمود صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ دین اسلام میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں اس لیے میں آیا ہوں کبھی اپنے آنے کی یہ وجہ بیان کی ہو کہ میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ناوزب اللہ قرآن کریم میں کچھ کمی رہ گئی تھی یا دین میں کچھ خلاب آئی تھا اس لیے میں آیا ہوں کہیں بھی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنے دعوے کی وجہ یہ بیانی فرمائی کہ دین اسلام میں ناوزب اللہ کوئی سکم رہ گیا تھا یا تعلیم قرآن میں کچھ خلا باقی تھے جس کو پر کرنے میں آیا ہوں بلکہ اس کے خلاف حضرت مرزا غلام احمد کا دیانی علیہ السلام نے بار بار یہ لکھا ہے کہ میں آ حضور صلی اللّہ علیہ و کی پیروی میں آیا ہوں اور قرآنِ کریم کی پیروی سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نام بخشا ہے تو اس میں آپ واضح فرما رہے ہیں کہ قرآن ایک جامع اور مکمل کتاب ہے جس کی پیروی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت انعامات سے نوازا ہے تو کسی ایک جگہ پر بھی حضرت مرزا علام احمد قیادیانی علیہ السلام نے دین اسلام میں کسی کمی کا یا کمی یا بیشیر کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ الٹا آپ نے ان مخالفین کو جنہوں نے آپ پر کفر کے فتوی لگائے ان کو یہی کہا ہے کہ میرے عقائد میں کون سی ایسی نئی بات آ گئی ہے اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ اور حج اس میں نہ میں نے کوئی کمی پیشی کی ہے پانچوں نمازیں جو ہیں اس ان پر ایمان ہے کلمہ لا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان ہے وہی روزے ہیں وہی زکوٰۃ ہے وہی حج ہے تو اس کے بعد پھر مجھ پر کس طرح یہ فتویٰ لگایا جا سکتا ہے تو یہ وہ بات تھی جو مسیح محدود علیہ السلام نے کی تو اس میں تو کوئی سوال محمود صاحب نے جو کیا ہے آپ خود یہ سوچیں کہ امام مہدی نے جو آخر میں آنا ہے وہ کیوں آنا ہے اگر دین مکمل ہو گیا ہے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے آنے کی کیوں پیش گوئی فرمائی یا مسیح ماؤد کے آنے کی کیوں خبر دی تو ہم نے جب حضرت میزہ غلام احمد قادیانی صاحب کو مانا ہے تو اس ماننے کی وجہ وہی احادیث مبارکہ ہیں جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں انہی احادیث کو پڑھنے کے نتیجے میں امت مسلمہ کے لوگ انتظار میں تھے کہ کسی شخص نے مسیح مؤود اور امام مہدی بن کر آنا ہے تو کہیں بھی اس بات سے کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھا کہ اگر قرآن کریم جب مکمل ہے اور دین اسلام بھی مکمل ہے تو پھر امام مہدی کے آنے کی کیا ضرورت ہے تو اس کا کبھی سوال اٹھا ہی نہیں کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ امام مہدی نے کوئی دین اسلام میں یا قرآن کریم کی کوئی کمی پورا کرنے کے لیے نہیں آنا آنا ناوز اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے بلکہ اس نے تو اس کی خدمت کے لیے آنا ہے یوجی دین و یقیم الشریع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی وجہ بیان فرمائی ہوئی ہے کہ میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے تو اس اور حضور نے فرمایا کہ اس زمانے میں جب کہ فرقے فرقے ہوں تلزم جماعت المسلمین و امامہ ہوں اپنے آپ کو دیکھنا کہ اس سے زمانے میں کون سی جماعت ہے جس کا امام ہے تو اگر کوئی فرقہ ہے اور اس کا امام نہیں ہے تو اس میں شامل نہیں ہونا تو یہ مقصد تھا امام عیدی کے آنے کا جیسا کہ حضرتہ علیہ السلام کے آنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ حلتیسہ علیہ السلام نے آ کے یہودیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا دوبارہ جو کہ فرقے واریت میں بٹ گئے تھے تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ بھی مسیح مود کا ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ مسیح ہوگا تو اس سے بھی مراد یہی تھی کہ میری امت میں سے ایک شخص نے وہ کام کرنا ہے جو یہودیوں کے لیے حدیثہ علیہ السلام نے کیا تو یہ ہے بات جو ہم کہتے ہیں اس لیے آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی جب آئیں تو ان کی ضرور بیت کرنا خواتمیں برف کے پہاڑوں پر بھی چل کر جانا پڑے تو جب دین مکمل ہے تو اس کے بعد پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت اور تاکیدی نصیحت کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کی بیت ضرور کرنی ہے تو یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ امام مہدی کا آنا دین اسلام کی کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو امت مسلمہ کے ہیں وہ دین سے اتنا دور جا چکے ہوں گے کہ ان کو پھر درست تعلیم بتانے کے لیے حضرت امام مہدی کا آنا ضروری ہے اس لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم و عدل کا نام دیا ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ درست ہوگا تو موجودہ دور میں جہاں ہر فرقہ اپنے آپ کو درست کہتا ہے اور دوسرے کو کافر کہتا ہے تو اس فرقہ واریت سے نکالنے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام آئے ہیں آپ نے ہم سے تو یہ سوال کر دیا لیکن آپ نے کبھی اپنے مولوی حضرات سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو آئین میں مسلمان کی ڈیفینیشن ڈالی گئی ہے جب دین اسلام مکمل ہے قرآن اور حدیث میں ہر چیز آ گئی تو وہی قرآن کی آیت آپ لا رکھ دیتے کہ یہ قرآن کی ریم کی آیت ہے اس لیے جو مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے لیکن آپ کے لوگوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ایک نئی ڈیفینیشن بنائی اور آئین میں ڈالی اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک قرآن کریم میں مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ رہ گئی تھی جو انیس سو تہتر کے آئین میں ان کو بنانی پڑی تو جو سوال آپ ہم سے کر رہے ہیں یہ کام کبھی بھی اس قسم کی بات کبھی بھی حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے نہیں کی اور جہاں آپ کے لوگوں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے کہ مسلمان جو کہ چودہ سو سالوں سے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمان کون ہے جو لا اللہ محمد رسول کلم پڑے وہ مسلمان ہیں لیکن اس تعریف کو چھوڑ کر انیس سو تہتر میں انہوں نے ان ایک نئی تعریف بنائی جو چل رہی ہے بہرحال یہ جو میں نے بتا دیا ہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کے دعوے میں حضور کی تحریرات میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کسی کمی یا بیشی کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں بلکہ آپ نے تو ان کا بھی رد فرمایا جو قرآن کریم کی بعض آیتوں کو منسوخ سمجھتے ہیں غیر احمدیوں کی اخثریت اس بات کی قائل ہے کہ قرآن شریف کی بعض آیات منسوخ ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں تو آپ نے ان کا بھی رد فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ قابل عمل ہے اور اس میں تنسیخ نہیں ہوئے منسوخ نہیں ہوا تو یہ کام ہے جو حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے کر کے دکھایا اور اس کا ہی آپ نے کیا تو کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے نواز و کوئی نئی یا نمازوں میں کوئی کمی بیشی آ کے کر دی کہ اب اتنی نمازیں یا زکوات کی اشارہ میں کوئی کمی کر دی یا روزوں میں کوئی کمی کر دی تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے دین مکمل ہے الحمدللہ للہ قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے اور قیامت تک کے لیے یہ واجب العمل ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں لیکن جیسا کہ بزرگان امت نے لکھا ہے کہ شرعی نبوت کے طور پر آخری نبی ہیں جہاں تک غیر شرعی نبوت یا ذلی نبوت ہم ان کو جو آپ کہہ رہے تھے وہ یہی ہے کہ غیر شرعی نبوت جو ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملے وہ خود علماء اسلام نے لکھا ہوا ہے کہ وہ امت میں آ سکتے ہیں تو یہی دعویٰ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے کیا جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مصباح بلوچ صاحب اور اسی طرح عبد النوراب صاحب تشریف فرما ہیں سامعین ہمارے پاس اب اس فریکوینسی پہ ہمارا آپ کا ساتھ انشاءاللہ 10 دس بجے تک ہوگا تین ہمارے مہمان ٹیلی فون لائن پہ ہیں ان کے ہم سوال لیں گے اگر اور اس اس رعایت کے ساتھ کہ ہم ان کا جواب اس پروگرام میں شروع کریں گے لیکن اگر مکمل نہ ہوئے تو یہی سوال جو ہے ان سے ہم ان جو فائیو تھرٹی والا ہمارا پروگرام کا سلسلہ ہے اس میں ہم جائیں گے تو پہلے مہمان ہیں شکیل صاحب ٹرانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں شکیل صاحب السلام علیکم ارے جی السلام علیکم میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کے بعد اگر کوئی دعوی کرتا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں پہلی چیز دوسری اگر آپ کہتے ہیں کہ مسیح صاحب جو آ چکے ہیں تو انہوں نے مطلب یہی کانسیپٹ ہے نا کہ وہ آئیں گے حضرت وہ جو ہیں سب کو ملا دیں گے تو انہوں نے کیا ملائے یا تو مزید فرقے بن گئے تو ان کے ایسے ایفرٹس تو آپ کا مینوفیسٹو کیا ہوگا کہ آپ کیا کریں گے یا آپ میں بھی مزید فرقے بن جائیں گے اور یہ چلتا ہی رہے گا چلتا ہی رہے گا اور آپ بھی اسی طرح جو ہے جیسے یہ تصویر خرید خرید کے ہمارے حج اور عمرے کے پیسے مار مار کے جو ان کے مینیجر جو ہیں یہ ایڈورٹائز کر کر کے آپ بھی ایسے ہی کریں گے جی بہت شکریہ صاحب اور آپ سوال جماعت احمدیہ سے متعلق رکھیں اس پروگرام میں سعود یا اور کوئی کچھ کرتا ہے وہ اس پروگرام میں ہم اس کو شامل نہیں کریں گے کامران صاحب ٹرانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں کامران صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم جی کیا سیدھا سا یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی سوال کرے مجھ پہ اتنا لمبا ٹائم لیتے ہیں جواب میں اور جو مرضی آتی ہے پھر وہ بات کو گھما کے کہاں لے جاتے ہیں انڈ شنڈ باتیں تو لوگ جو ہے دوبارہ فون کرتے ہیں کہ بھائی میرے بات یہ نہیں تھی ابھی آپ نے قرآن کیا سنائے کہ علیما اکمل تم والی آیا تو آپ نے سنائی اور بولا کہ نعمت تمام ہو گئی تو کہ نبوت نعمت نہیں ہے جب وہ تمام ہو گئی تو یہ جب نعمت تمام ہو گئی تو نبوت تو سب سے بڑی نعمت ہے جب وہ تمام ہو گئے اور دوسری چیز یہ آپ مرزا صاحب کی کتاب رکھتے ہیں اس کے اقتصاد پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے متعلق سوال کریں جب آپ مرزا صاحب ہی کو نبی نہیں مانتے ان کا دعوت جھوٹا مانتے ہیں سب تو ان کی کتابوں کو کیسے سچا مان لیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک لفظ میں آپ دیکھیں کیا جلال ہے کیا آپ بٹال لے کر آ جائیں میں اپنا نمبر دیتا ہوں میں اس سے اچھی رائٹنگ میں لکھ سکتا ہوں میں کتاب میں کالم لکھتا ہوں, کیا جلال ہے اپنی طرف سے الفاظ کو بنا بنا کے پڑھتے ہیں مطلب روب لاتے الفاظ میں تو مطلب یہ کب تک چلے گا بھائی ہم ان کتابوں کو باتیں اب یہ بتایا کریں کہ بس کے مطلب پر میں نام آیا ہے کسی نبی کا نام قرآن میں نہیں ہے اس کو نبی آپ نہیں مان سکتے ہزار بھی مان جی شکریہ کامران صاحب ایک منٹ کا دوران ہوتا ہے اب اس سے زیادہ آپ کو ہم نے دیا ناصر صاحب سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں ناصر صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم السّلام جی آپ سب کو حضرت سوال کے جواب دیا اس سے میرے ایک سوال بن گیا لیکن لکھا ہوا کہ مرزا غلامہ کا کسی دین میں کسی کمی اور پیشی کے لیے نہیں آیا رائٹ تو میں ایک پڑھ رہا تھا کتاب جس کا آپ آج حوالہ دے رہے نمبر 36 من درجہ روحانی خزائن 426 میں لکھا ہوا مرزا صاحب نے خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول یعنی اس عجر کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب خراک کے لیے بھیجا ہے پھر وہ ڈس کیوں آپ کے یہاں جو اس کا پہلے جواب دینا پھر گا جی ناصر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں آپ یہ حوالہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں تاکہ صحیح پورا مکمل ہو جائے بعض سننے میں لکھنے میں کمی ہوتی ہے اس لیے آپ سے گزارش مجھے بتایا گیا کہ آپ کی لائن جو ہے وہ کٹ گئی ہے بہرحال آپ سے میری گزارش کہ یہ حوالہ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا وہ ہمیں ای میل کریں تاکہ اس کا جواب جو ہے حوالہ دیکھ کے دیا جائے ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں لکھ سکا تھا اور یہ میری عموماً ایک گزارش ہے تمام سامعین سے کہ جو بھی کوئی حوالہ لے کے آنا چاہیں اس پروگرام میں وہ ہمیں پہلے ای میل کر دیں اور پھر کہیں کہ آپ کو میں نے ای میل کی ہے ہم اس ای میل کو کھول کے آپ کا حوالہ پڑھ کے جو ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں ہوتے ہیں ان کو پیش کریں گے تاکہ وہ پھر اس کا مدلل جواب دے سکیں گفتگو کا سلسلہ ہمارے پاس اب دو منٹ یا اس سے کم ہے اور یہ جو سوالات ابھی ہم آئے ہیں ان میں فورن ہم اس وقت کسی کا جواب بھی نہیں دیں گے یہ سب جوابات جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ جو اے ایم فائیو تھرٹی کی فریکوینسی ہے اس میں لے کے چلیں گے اختتامی کلمات ہمارے جو معزز مہمان نگرامی ایک منٹ یا اس سے کم کے جی اللہ حضرت مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب اربعین پہ ہم بات کر رہے ہیں جی اور یہ ہمارا اسلوب ہے ہمارا طریق ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام خدا تعالی کے سچے نبی تھے اور خدا تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ تھی اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے اس زمانے کے علماء کو بھی بہت بڑے بڑے چیلنج دیے ہیں جی تو کیوں اس زمانے کے علماء آج کل کے جو کالم نگار ہیں یا بہت زیادہ لکھنے والے ہیں یا مفسرین ہیں وہ کیا اس زمانے میں نہیں تھے وہ لوگ کیوں نہیں اٹھے جی یہاں پہ انشا پردازی کا مقابلہ نہیں ہو رہا یہاں پہ ایک خدا کی تائید کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم کرتے ہیں اور حضرت مسیح ماود علیہ صلاح قرآن دانی کی بات کر لیں قرآن کی تفسیر کی احادیث کی احکام قرآن کی حضرت مسیح ماود علیہ السلاۃ وسلام کا پلڑا ہر حال میں ہر ایک سے اور ہر جہد سے بھاری ہے اور جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ترقی کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی جزاکم اللہ اس کے ساتھ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس فریکوینسی کا آ, اس کا ہمارا وقت ختم ہوا ہے عبد رابط صاحب اور مصباح بلوچ صاحب آپ دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ پروگرام میں آئے عمیر محمود صاحب کنٹرولز پہ تھے ان کا شکریہ اگلے پروگرام کے لیے تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ احمد بار احمدیت زندہ احمدیت زندہ بار اہم